فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وان امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله مسلمان حاکم امیر اس کی اطاعت فرما برداری اور اس کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر الگ سے کوئی دھڑا قائم کرنے کا کرنے سے منع یہ شریعت اسلامیہ نے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سربراہ ہے سرپرست ہے حاکم اور والی امیر اور نگہبان ہے اسے بھی دین اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنی ماتحت لوگوں کے ساتھ اپنی رعیت کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے ان سے اچھا سلوک کرے اور اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس حاکم کے لیے اس رائی اور امیر اور سربراہ نگہبان اور نگران کے لیے جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے ان کے معاملات کو سنتا ہے عدل و انصاف کرتا ہے اور ان کو دین پر کار بند رکھتا ہے اور دین پر چلنے کے مواقع ان کو فراہم کرتا ہے اللہ و تعالیٰ پرواہتے ہیں اللہ دینا و آتا و ذکا جب ہم ان لوگوں کو زمین میں تمکنت ادا کرتے ہیں اقتدار دیتے ہیں اقام اس پلاتا وہ آتا اس زکاتا وہ بالمعروف و نحو المنکر وہ چار کام کرتے ہیں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں یہ چار کام کرنے والے اللہ صاحب تعلی کے بندے اہل ایمان ہوتے ہیں جب انہیں زمین میں سلطہ ملے اقتدار ملے حکومت ملے ان کے ماتحت کچھ افراد کچھ لوگ ہوں تو وہ ان پر یہ چاروں کام کرتے ہیں نماز کا نظام زکوٰۃ کا نظام امر بالمعروف کا نظام اور نہیں انل المنکر کا نظام یہاں نظام کا لفظ اس لیے زیادہ کیا ہے کہ انفرادی طور پر نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو زمین میں اقتدار ملے نہ ملے سوتا حاصل ہو چاہے نہ ہو تو یہ خطاب ان لوگوں کو ہے صفات ان لوگوں کی بیان کی جا رہی ہیں جن کو زمین میں حکمرانی اقتدار سونتا چاہے وہ ایک چھوٹے سے ادارے کا ہو یا بہت بڑے ملک کا جب انہیں یہ دیا جائے تو وہ یہ چار کام کرتے ہیں اقامات وہ آتا و زکاط وہ امارو بالمعروف و ناہور بل نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا نظام وہ اسے پرموٹ کرتے ہیں کھڑا کرتے ہیں بول اللہ عاطبۃ المور اور تمام امور کا انجام اللہ العالمین کے لیے تو کسی بھی سربراہ اور سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز زکوٰۃ اگر بالمعروف اور نہ ہی علی بنکر کے نظام کو کھڑا کرے اور اپنے ماتحتوں پر اس کو لاگو کرے اس کی ماں تختی میں زندگی بسر کرنے والے لوگ بے نمازی نہ ہوں زکوٰۃ سے صدقات سے فرار اختیار کرنے والے نہ ہوں نیکی کا حکم دینے والے ہوں برائی سے منع کرنے والے اور ان کاموں کے راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ آئے تو صاحب سلطہ صاحب اقتدار حاکم سرپرست ہونے کے بات پر لازم ہے کہ وہ اس رکاوٹ کو دور کریں یہ ایک مسلم حاکم کی بنیادی شروط ہیں کہ وہ حکومت میں آ کر اقتدار میں آ کر یہ چار بڑے بڑے بنیادی کام کریں اس کے نتیجے میں معاشرہ بہت حد تک سمر جائے گا سدھر جائے گا جب نماز کا قیام ہوگا زکوات کی ادائیگی ہوگی نماز کے قیام سے ڈسپلن نظم و ضبط سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے جو آدمی نماز کی پابندی کرے بربکت صحیح طور پر ادا کرے وہ اپنے باقی تمام تر فرائض کو بخوبی سر انجام دینے والا ہوتا ہے اور جس کی نماز ہی خراب ہو نماز کی ادائیگی میں وہ سستی کرے کوتا ہی کرے وہ باقی کوئی کام بھی سیدھی طرح سے نہیں یعنی نماز یہ کرپشن کے خاتمے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انا اہم امور ان کی تمہارے سارے کاموں میں سے اہم ترین کام میرے نزدیک نماز ہے من ہافا ہاف حافظا علیحا ہافا جو نماز کی محافظت کرے نماز کی حفاظت کرے گا وہ باقی کام، کاموں کی بھی حفاظت کرے گا باقی کاموں کو بھی بخوبی سر انجام دے گا وہ من بیا اور جس نے نماز کو ضائع کیا کا نالا وہ باقی ذمہ داریوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا یعنی نماز احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے نماز نظام الاوقات کی پابندی کا طریقہ کار سکھاتی اور سمجھاتی ہے اور دوسرا نظام زکوٰۃ کا اگر قائم ہو جائے تو ملک کے اندر سے غربت ختم ہو جاتی ہے صحابہ کے رام اللہ علیہ وجمعین نے کوئی بڑے بڑے فنڈ قائم نہیں کیے تھے غربت کے خاتمے کے لیے مہاجر ہجرت کر کے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوٹے پٹے مدینہ پہنچے تھے لیکن کسی نے دستے سوال دراز نہیں کیا سباقات کا زکوت کا نظام ایسا کھڑا ہوا چند ہی سالوں میں یہ لوگ اتنے مالدار اور اتنے صاحب ثبت ہو گئے کہ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ان کے قدموں کے نیچے تھی تھوڑا وقت تنگی کا گزارنے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں مال کی اتنی زیادہ فراوانی دی اتنی فراوانی دی کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا وہ لوگ زکوات دینے کے لیے مال ہاتھ میں لیے پھرتے زکوات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا وہ وہ <زكاة> نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کار متعین ہو جائے اور پھر اس کی توضیع اس کی تقسیم زکوات کی وہ صحیح انداز اور طریقہ کار کے مطابق ہو چند ہی سالوں میں غربت یکسر مٹ جائے گی ختم ہو جائے ہمارے ہاں تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا اپنا اپنا اور طریقہ کار بنا رکھا ہے نماز پڑھنے کا بھی اپنا اپنا ہی ہر کسی کا رولہ اور طریقہ کام نماز کے لیے حکم وقت پابندی کروائے تو سارے نمازی بن جائیں اب بے نمازیوں کی کثرت اور بہتاد کیوں ہے اس لیے ایک بات کوئی پوچھنے والا نہیں اچھا اس ایک بات کے نتیجے میں دوسری بات یہ کہ دو چار پانچ دس بندے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں گے پیچھے مارکیٹیں کھلی ہوئی اب شیطان نمازیوں کو بھی کہتا ہے وہ تو دکان بند کر کے آ گیا ہے پیچھے سے پتا نہیں کتنے گاہک آئے اور چلے گئے اگر یہی نظام ہو کے آزام کے بعد مارکیٹ بند ہوگی آزام کے بعد مارکیٹ بند اور آدھا گھنٹہ بعد مارکیٹ کھلے گی گاہک کو بھی پتا ہو کہ میں نے نماز پڑھنے جانا ہے دکاندار کو بھی پتا ہوگا نماز پڑھنے جانا فیکٹری کے ملازمین وہ بھی سارے چلے جائیں گے مشینری بند کر کے مشینری کو بھی سانس آ جائے گا وہ بھی کریں نماز بھی پڑھتے ہیں یا زیادہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو مسڑ جاری رکھے بغیر چارہ کار نہیں ہے دو دو شفٹوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے کام کے لیے دوہری شفٹیں لگائی جا سکتی ہیں نماز کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہیں نظام ہونا چاہیے نظام کچھ لوگ نماز پڑھیں کچھ کام پہ رہیں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کے آ جائیں وہ کام والے پھر جا کے نماز ادا کر لیں وقت کے اندر اندر نماز ادا کر لیں کوئی مشکل نہیں لیکن ضرورت ہے نظام سلاد کی کہ نماز کا نظام قائم ہو جائے حکومت نے کوئی تھوڑی سی کوشش کی تھی نظام سلاق نافذ کرنے کی اسلام آباد میں لیکن ہمارے وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کو تو ایک طرف رہنے دینا وہ لوگ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ ہی نظام سلاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں ہم نے یہ نہیں ماننا وہ نہیں ماننا حکومت کا کام ہے اپنا کا استعمال کرے اور زبردستی منوائیں تاکہ پوری قوم نمازی بن جائے اور بے نمازیوں کی جو نروست ہے وہ ختم ہو ایسے ہی زکات کا نظام ہر کسی نے اپنے اپنے انداز اور کار بنائے ہوئے بیت المال زکات جمع کرنے والا اب ہمارا بیت المال وہ بینکوں سے کٹوتی کرتا ہے باہر کا اس کو کچھ پتا نہیں ساری زکات مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہو مقامی بیت المال میں اور مقامی بیت المال سے ہی مقامی افراد میں سے جو فقراء مساکین ہیں ان کی ضروریات پوری کی جائے اور مقامی سطح پر جب ضرورت پوری ہو جائے پھر وہ اوپر پہنچا دی جائے وفاق میں وہ پھر دوسرے علاقوں میں جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں جائے تو خطر الدین اغنیا فطور اعلیٰ ان کے اگنیا سے وصول کر کے انہی کے فقراء کو دی جائے زکات دینے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی آدمی غریب مسکین نہ رہے ہماری جو زکات ہے اور زکات دینے کا جو طریقہ کار ہے اس نے فوفا کی تعداد میں اضافہ کیا ہے کمی نہیں کی وجہ یہ ہے کہ شیٹ صاحب کسی کو پانچ روپئے کسی کو دس کسی کو ہزار کسی کو دو ہزار کسی کو دس ہزار زکات دیتے ہیں کسی کا کچھ نہیں بنتا ایک بندے کی زکت لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ زکات ہے وہ ایک ہی بندے کو دے وہ اس اپنا کاروبار کرے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اگلے سال وہ زکوت لینے والا نہ رہے دینے والا بن جائے ابتداء میں لوگوں نے اس انداز میں زکات ادا کی تھی یہ ہے نظام زکات کا زکوات کا نظام قائم ہو جائے غربت ختم ہو جائے گی امارو بل معروف وہ نہرو ان نیکی کا حکم دیں برائی سے روکے دعات خیر کی ایک باقاعدہ ٹیم اور جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے جہاں اللہ عالمین کی نافرمانی ہوتی نظر آئے اس کو روک دے اور جب یہ کام ہونے لگے گا نماز کا نظام قائم ہوگا زکات کا نظام قائم ہوگا امر بالمعروف اور نہ ان منکر کا نظام قائم ہو جائے گا اس کے بعد معاشرے سے خرابیاں وہ بہت حد تک اپنی موت آپ مر جائیں گی اور عدل و انصاف وہ پھر کوئی عجائب گھر میں دیکھنے کی چیز نہیں رہے گی وہ جگہ جگہ عدل اور انصاف نظر آئے گا اور عدل انصاف قائم کرنا یہ مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی یو اللہ سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے پہلا آدمی فرمایا المام عادل امام انصاف کرنے والا منصف حاکم جو انصاف سے چلے انصاف کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں اور یہ بہت بڑا انعام ہے عدل اور انصاف کرنے والے حاکم کے لیے امام کے لیے اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقط اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن عصانی فقد فقط اللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سخانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور امیرا فقط اطاانی جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی وَمَن يَعْسِ فقد آسانی اور جس نے امیر کی نا فرمانی کی حاکم کی نافرمانی کی فقد آسانی گویا اس نے میری نا فرمانی کی رعایا کو الگ سے درس ہے ماتحت لوگوں کو کہ او کا ادب احترام اور اطاعت و فرما برداری کرنی ہے نافرمانی نہیں کرنی اور حکام کو الگ سے درس ہے فرمایا جن امام ڈھال ہے يُقاتل ورائه و امام ڈھال کا کام کرتا ہے اس کی اوٹ میں ہو کے لڑا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے بچا جاتا ہے اب یہ جو جنگ کا طریقہ جس کو لوگ جدید جنگ کا طریقہ سمجھتے ہیں باک سی بات یہ جدید نہیں بڑا قدیم ہے اور اس میں سمجھ آتی ہے اس حدیث کی کہ المام و جرنا تم کا حاکم کی اطاعت میں رہ کر حاکم کی ڈھال کے پیچھے ہو کے اس کی پناہ میں رہ کر کفار کے خلاف لڑا جاتا ہے وہ یوز بھی اور اگر کافر کوئی سازش کرتے ہیں تو امام حاکم وہ اپنے ماتحت لڑنے والوں کو بچا کے رکھتا اس سے قبل کہ عالمی سطح پر کوئی پابندیاں عائد ہوں اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اب تم نے یہ پالیسی اپنانی ہے تو بچو گے اس اسٹیٹر کی خود دیتا ہے ار امام و جن نہ جن یو کا تو نے مواد ہی فرمایا اگر امام اللہ کے تقبے کا حکم دے اور عدل و انصاف کرے کا اجرن تو اس کے بدلے اس کو اجر اور ثواب ملے گا وَإِن قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ اور اگر امام اس کے علاوہ کچھ اور کام کرتا ہے یعنی عدل کا اور اللہ کے تقررے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور کام کرتا ہے اللہ کی معاشیت اور نافرمانی بار فلح من ہو تو اس کے نتیجے میں اس امام اور اس حاکم اور حکمران پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وبار دیا ہے اسی طرح عوام کی باتیں سننا اپنی رعایا ماتحت لوگوں کی باتیں تسلی کے ساتھ سننا یہ بھی حاکم پر مختلف پر لازم اور ضروری ہے کچھ لوگ اپنی بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں اور لمبی چوڑی بات کا خلاصہ نکال کے ایک آدھ جملے میں اپنا معافی زمیر رکھ دیتے ہیں اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو بات کرنے کا سلیفہ اور طریقہ نہیں آتا وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وقت بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں اب حاکم اس کا وقت جتنا بھی قیمتی کیوں نہیں وہ اپنی رائیا کے اپنی ماتحت لوگوں کے مسائل سنیں خواہ جتنا وقت بھی لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اس کی عقل میں کچھ کمزوری تھی کہتی ہے یا رسول اللہ ان لی ارے کہا آ جائے اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے آپ نے فرمایا ہوں پھولا ان دری سیکا کی شیرے اپنی علاقہ آ جس گلی میں چاہتی ہے کھڑی ہو جا یعنی کہ جہاں تجھے وقت ملتا ہے موقع ملتا ہے مجھے تو پا لے مجھے وہیں پہ رو لے میں تیرا کام کر دوں خوش آ جاتی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اللہ الحدہ کھڑے ہو کر راستے میں کافی دیر تک اسے باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ اس کی ساری بات سنی اور اس کی جو حاجت اور ضرورت تھی وہ پوری کر دی یعنی اس کا دماغ اس کی عقل وہ اتنی عمدہ اور چینی کہ وہ بات بنا سکے اور اپنی بات کو اچھے امداد میں بیان کر سکے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو غور سے سنا اور اس کو علیحدہ وقت دیا اور اس کی ساری بات سن کر اس کا مسئلہ حل کر کے پھر اس کو بھیجا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے بن امتی علیہم اے اللہ من بن امتی جو آدمی میری امت کے کاموں میں سے کسی کام کا والی بن گیا کسی کام میں وہ بڑا ہو گیا چاہے وہ حکمران بن جائے یا کوئی افسر بن جائے گھر کا بڑا ہو یا کارخانے فیکٹری کا بڑا ہو من من آئی امتی شہید میری امت کے کام کاج میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا وہ والی نگہبان اور نگران بن گیا فشق کا اور اس نے اپنے ماتحت لوگوں کو مشقت میں ڈالا خشک اللہ تو اس پر مشقت دار دعا کرنے والے کون ہیں امام الانبیاء جناب من من امر امر اے اللہ میری امت کے کاموں میں سے کسی کام کا ذمہ دار کوئی آدمی بن جائے اور پھر وہ امت پر مشقت کرے ان کو تنگی میں رکھے فش کو تو اس پر تنگی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماتحتوں پر بے جا سختی کرتے ہیں اور ان کو خامخواہ تنگ کرتے ہیں وہ کل نبی اور ہر نبی استجاع الدعوات ہوتا ہے نبی کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے فرمایا گما والی امین امرتی شعین فرخود پہ اور جو آدمی میری امت کے کسی کام کا والی اور نگہبان اور نگران بنا اور اس نے لوگوں پر نرمی کی تو الہ تن پر نرمی کر یعنی اگر حاکم کے میں صاحب سلطان صاحب اختیار سرپرست نکہبان وہ اپنے ماتحت لوگوں پر سختی کرے بنا وجہ ان کو تنگی میں رکھے تو اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی کہ اللہ اس نگہبان اور اس حاکم کو تنگی میں مبتلا کر دے اور جو اپنے ماتحتوں پر نرمی کرتا ہے رشق کرتا ہے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے تو نرمی والا معاملہ کر اسی طرح جا ابن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ اپنے گھر کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا فس تک کچھ بچے وہ سامنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے فالس واحد الاحدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے آئے ہٹو بچوں کر کے ان کو پیچھے نہیں بھگایا بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شب تک پھیرا کالا بنا اما انا کہتے ہیں بچے جو سامنے سے ملے آپ کو ان سب کے چہروں پہ رخسار پہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا کہتے ہیں بَرْدًا مِن عطارٍ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میں نے بہت زیادہ ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے کسی پتر خروش کے بکسے سے یہ باہر نکلا ہے مطلب بہت زیادہ خوشبودار اور بندہ ہاتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ ہر ممکن نرمی والا پہلو اختیار کرتے اسی طرح ابو رے احمد کی روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ علی قریش میرا قریش پر ایک حق ہے وہ اناری قریشن علیہ تم اور قریش کا تم پر حق ہے ماں حکام فدالو وق تمین فاد وسطرخ حاکم لیکن یہ حق کب تک رہے گا حکاموں فادالو جب تک وہ حاکم بنے تو ادا کرتے رہیں وہ تمینو فاد انہیں امانت دی جائے تو وہ امانت ادا کرتے رہیں امانت میں خیانت نہ کریں وسطرقی مراحیم اور ان سے اگر رہن کی اپیل کی جائے تو وہ رحم کرتے رہیں یعنی رحم کریں عدل و انصاف کریں اور امانت کی پاسداری کریں امانت ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قریش امام خلافا مسلمانوں کی خلافت و امارت یہ قریش کے ہاتھ میں قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خلیفہ اور امیر مقرر کیا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان کا حق ہے یہ حاکم بنیں امیر بنیں یہ حق تم نے ان کا ادا کرنا ہے لیکن کب ما حاکمو خا جب یہ حاکم بنیں اور عدل و انصاف کریں اگر عدل و انصاف کرنا چھوڑ دیں تو پھر ان کا یہ حق ختم ہو جائے بہت مینو فا ادو انہیں امانت دی جائے تو یہ امانت میں خیانت نہ کریں امانت ادا کریں جب تک یہ امین رہیں گے تو حکمرانی ان کا حق ہے اس کے بعد نہیں بس ترحیم اور جب تک امت پر یہ ترس کھاتے رہیں رحم کرتے رہیں تو یہ حاکم بننے کے حقدار ہیں وگرنہ نہیں یعنی حاکم کے لیے عادل امین اور رحیم ہونا یہ ضروری ہے آج کل کی باتیں چل رہی ہیں نا فلاں سادق و امین ہے اور فلاں نہیں ہے پاکستان کے دستور میں یہ بات ہے کہ حاکم میں وقت صادق و امین ہونا چاہیے اب تو خردبین کے ساتھ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ان میں سے صادق و امین حاکم کون سا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معیار اور رسول وضع کیا عادل ہو امین ہو رحیم ہو رعایا پر رحمت اور شرکت کرنے والا ہو زبردستی اور دھکے شاہی سے حکمرانی کرنے والا نہ ہو آنکھیں نہ दिखाए کہ ہم تم کو وہاں سے ماریں گے کہ تمہیں پتا نہیں چلے گا رحمت کرے امانت میں خیانت نہ کرے قوم کا مال اور پیسہ لوٹ لوٹ کے کھاتا نہ جائے یہ جتنی بھی ان کی تنخواہیں ہیں حکمران طلبے کی یہ ساری عوام سے ہی لی جاتی ہیں ٹیکسوں کی صورت میں کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے اور جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں یہ سارا قوم کا ہی پیسہ ہے یہ ان کے پاس امانت ہے تمین امانت انہیں دی جائے تو اس میں خیالت نہ کریں ادا کریں اور عدل و انصاف کریں اور عدل و انصاف صرف دوسروں کے لیے نہیں سب سے پہلے اپنے لیے خود اپنے آپ کو عادل رکھیں عدل و انصاف سے کام لیں اسی طرح حاکم اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعیت سے اپنے ماتحت لوگوں سے مشورہ بھی کرے یہاں ایک بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ مشورہ رائے دینے کے لیے ہوتا ہے منمانے کے لیے نہیں ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے کسی سے مشورہ طلب کیا جائے مجرس مشاورت کی بیٹھی ہو کوئی بڑے اچھے انداز میں اور اپنی سوچ کے مطابق بڑا قیمتی اور آزاد ترین مشورہ دیتا ہے لیکن جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کی نگاہ میں وہ مشورہ قابل عمل نہیں ہوتا اس لیے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے کسی اور کے مشورے پر عمل کر لیتا ہے تو مشورہ دینے والا سمجھتا ہے کہ اس نے میری بات مانی نہیں لہذا مجھے ضرورت ہی نہیں مشورہ دینے کی ہمارے ہاں لوگ مشورہ دیتے ہیں منوانے کے, مشورہ منوانے کے لیے تو مشورہ منوانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ رائے پیش کرنے کے لیے رائے دینے کے لیے ہوتا ہے نصیحت کے لیے ہوتا ہے آگے جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے سامنے بہت سے ایسی امور ہوتے ہیں جو باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے وہ سارا کچھ دیکھ کے اس نے کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن بہرحال مشورہ کرنا اور لوگوں کو اپنے مشورے میں شامل کرنا یہ ایک مسلمان حاکم کا وصف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ اللہ ہوا نے بھی حکم دیا ہے معاملات میں اس سے مشاورت کیجیے کا تب اللہ اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تعالی پر پختہ تبکل کریں اور اس کام کو سر انجام دیں اسی طرح اگر حاکم وہ لوگوں کو ملتا ہی نہیں حاکم تک لوگوں کی رسائی ممکن ہی نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی سخت وعید سنائی ہے قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں کہ ابو مریم الدی نے مجھے خبر دی کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا ماں انا أَنْ بھی <بِك> یعنی ہم آپ سے ملاقات کر کے کتنے خوش ہوئے ہیں یہ ایسا کلمہ ہے کہ اہل عرب عام طور پر کہا کرتے تھے اس طرح ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہا حدیثا حدیث رکا بھی میں نے ایک حدیث سنی ہے کیا میں آپ کو بتاؤں تو کہنے لگے ہاں فرماتے ہیں سلیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو مریم الازدی الحضرمی یہ صحابی تھے یہ اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث سناتے ہیں یہ فلسطین کے تھے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے تو اس لیے انہیں یہ حدیث سنائی کہ جو آدمی جسے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنا دے فحتا جبا دونوں حاجاتی و اور وہ ان کی ضروریات اور ان کی کاموں کو کرنے سے ہٹ جائے اوٹ میں ہو جائے چھپ جائے لوگوں کو ملے نہ تو پھر ایکتا اللہ عنہ خا جاتی ہی وخل تو اللہ سیالہ تعالیٰ بھی اس سے پردہ کر لیتے یعنی نہ اس حاکم کی ضرورت پوری ہوتی ہے نہ اس کی تنگی اور فقر ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے معاملات حل ہوتے ہیں امیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں عَلَى انہوں نے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسپیشل ایک آدمی کھڑا کر دیا ایک آدمی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی کہ تیرا یہ کام ہے پھر لوگوں کے معاملات سن اور سننے کے بعد انہیں حل کا یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے تربیت یافتہ تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا گیا تو انہوں نے پھر فور یہ کام کیا فورا خود وقت نہیں دے سکتا اپنا نمائندہ کھڑا کر دیا کہ یہ لوگوں کی حاجات اور ان کی ضروریات پوری کریں اور ہمارے یہاں تو نصیحت کرنا بھی ایک جرم بن گیا ہے اگر کسی بڑے کو سردار نگہبان حاکم کو امیر کو نصیحت کی جائے تو وہ سمجھتا کہ شاید اس نے میری تو کر دی ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کل رائے کلکمسغ رہی جاتی ہی تم میں سے ہر آدمی رائے اور نگہبان ہے ہر ہر بندہ حاکم ہے وہ کلکم مسغون اور ہر آدمی کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اور قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر پر رائی حاکم اور نگہبان ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو رائے اور اپنے خامت کے گھر میں رائیا ہے نگہبان وہ اور عورت سے بھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا کہ خامت کے گھر میں تو نے کیا کیا, کیا لہذا ہر آدمی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرے جس کی اللہ العالمین نے تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تاکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو سکے اور اس کی اقبا بھی سنور سکے